وقال بالله سبيل العليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم اللي تنفقوا في سبيل الله ولله ميراق السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعزم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى وہ اللہ خطمہ کاملون قبیر سجا کر باق عدیم ربلی چدری ویری وحلیہ کرنی عمین اور آیت نمبر اس کی دس بات چل رہی ہے انصاف کی سبھی دے یہ وہ دور ہے جس میں مدینہ کے گرد و پیش سے مہاجرین کے ریلے کے ریلے جو ہے وہ مدینے میں آ رہے ہیں پناہ لینے کے لیے بالکل وہی کیفیت ہے جو اس وقت تزلہ کی ہے یا گلابزے کی ہے یا ہمارے یہاں اس وقت کشمیر کی ہے کہ مہاجرین کے جو ہے وہ خاندان کے خاندان آ رہے ہیں اس عالم میں یہ غزو احزاب کے زمانے کی صورت ہے تو وہ لوگ تو کلمہ تو پڑھ رہے تھے لیکن ابھی دل جھوکا نہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں یا داختوں پر سائن ہو گئے تھے کلمہ پڑھ لیا پریکٹیکلی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے پتا نہیں اسلام ہی تھی جائے پھر کافر آ جائیں لہٰذا کلمہ بھی پڑھتے رہو تاکہ اگر کل مسلمان والد آ جائیں تو کلمہ بتا کے گے جی مسلمان ہیں اور اگر وہ والد ہیں تو ہم ان سے یہ کہہ کے دیکھیں تھے ہم نے ان کی مدد تو کوئی نہیں کی تو یہ کہہ سکے لازا اپ ان لوگوں سے انصاف کی اپیل کی جا رہی ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ کیا حال کا مدینہ کی جو خالص مومن ہیں انہوں نے اپنے گھر بانٹ دیے ہیں اپنی جائدادیں بانٹ دی ہیں ایک ایک آدمی کے گھر پندرہ پندرہ آدمیوں کا بوجھ پڑ گیا اور تم حکومت سے رہ رہے ہو کوئی تمہاری کنٹریبیوشن نہیں ہے ان مہاجرین کے سلسلے میں در ہاں ہالے اللہ خود چلے کی اپیل کر بیٹھے برما لا یس سبھی من کمن تھا کب ان کب انسان تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق کیا پیسہ خرچہ جان تک جان کی پونجی یا مال کی پونجی لٹا دی لگا دی وہ اور وہ لوگ جو بعد میں انفاق کریں گے وہ برابر نہیں ہو اس لیے کہ ان کی انویسٹمنٹ رسکی ہے بعد میں پیڑ لگ گیا پودا لگ گیا جم گیا پھر آپ نے اس میں اپنی کنٹریبیوشن دی بھی تو اس نیت سے کہ زیادہ مالے میں ملے گا اس لیے کہ کا خطرہ کوئی نہیں ہے اسٹیٹ بن گئی ہے تو یہ لوگ برابر تھے اس میں ایک دفعہ خالد اپنے ولید رضی اللہ تعالیانہ اور حضرت عبد الرحمن بن بناؤ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان آپس میں تھوڑی سی رنجش ہو گئی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگ ہمیں اس لیے لفٹ نہیں کرواتے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اسلام پہلے لائے ہیں اور آپ نے بدروس میں حصہ لیا ہے اس وجہ سے آپ ہمیں لفٹ نہیں کرواتے تو آدھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ان سے کہا کہ پھر واقعی یہ لوگ اور تم لوگ برابر نہیں حالانکہ خالد اس نے بولیے مکہ سے پہلے ہی مان لے آئے جو. یہ سلح ہو دیا کی بات تو ہاں حضور نے فرمایا الرحمان رحمان اور اوقات اللہ تعالیٰ نے سے کہ دیکھو تمہارے بعد لوگ آنے والے جن کے عملوں کو تم دیکھو گے تو تمہیں اپنے عمل بڑے حقیر نظر آئے ساری ساری رات نفر پڑنے والے اور تم پڑھتے تو گیارہ رکھتے تو تین دن قرآن ختم کرنے والے اور تم ہفتے میں قرآن ختم کرتے ہو سات منزلیں نمائیں تو تمہیں اپنے عمل بڑے یقین نظر آئیں ان کے عملوں کو دیکھو لیکن اللہ کی کس ان میں سے اگر کسی کے پاس کو پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ سارا داکی را کر دے تو تمہارے دیے ہوئے دو رتن ستو جاؤ بلکہ اس کا آدھا ایک رتل کے برابر بھی نہیں اور پھر یہ معیار مقرر کیا گیا تھا کہ جب بعد میں جہاں کہیں سے بھی مال عنیمت آتی تھی تو جو سابے بدل تھے ان کا وظیفہ مقرر دو ہزار یا چار ہزار جو درم تھا وہ ان کو ہر مالے غریبت میں سے پر ملا کرتا تھا چاہے وہ روم کے علاقے سے ہے چاہے وہ ایران کے علاقے سے ہے اس لیے کہ یہ اصل میں اسی تودے کی ایکسٹینشن تھی جو ان لوگوں نے اپنی جانوں کو رسک ریٹ میں ڈال کے تو وہ لگایا تھا یہ اسی کا پھل جو کبھی شام سے آ رہا تھا اور کبھی کیسر کے شہر سے آ رہا تھا اور کبھی کسرا کے شہر سے آ رہا تھا اصل میں اس پودے کو پہلے اپنے پھول سے انہی ساب نے سینچا تھا اور آج ہم تک بھی اگر یہ پودا پہنچا ہے تو انہی کی قربانی کی وجہ سے پہنچا ہے خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کے اللہ کے یہ طائفہ آج مٹ گیا لن توبت تو تیری کبھی بھی پوجا نہیں کی جائے گی تیری کبھی بندگی نہیں کی جائے گی تو یہ ثابت کرتا ہے کہ کتنا وہ میدان جو بدر کا تھا وہ اس دن کتنا رسکی کا اسی لیے اسے جو عمل کہا گئے کتوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا مال کو رسک میں ڈالا اور جان کو رسک میں ڈالا بلائے کام کا من من یہ وہ لوگ ہیں جو آزم درجے میں آزم درجے میں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے بعد میں انفاق کیا اور بعد میں قتال کی واقع الز اللہ کسنا اللہ کا وعدہ سب سے اچھائی کا ہے گیا باد والوں کا بھی نہیں جائے گا لیکن ریٹ کم لگے وہی ماتوم قبیل اللہ تمہارے ہم لوگ سے باخبر ہم لوگ سے بھی حالات سے تم نے کس قسم کے حالات میں کس قسم کا رویہ اختیار کیا یہ اس سے معلوم ہے جیسا حضرت سبوک میں ایک صحابی کے بارے میں آتا کہ جب حضوص صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کی اپیل کی تو اسی اللہ تعالی نے بکر اس صدیقی کا ضلع اسارا مان لیا نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا گھر کا مال لے آئے تھے عبد الرحمان بن رضی اللہ تعالیٰ نے چھ سو اوٹ جو ہے وہ دیے تھے اور اسی طرح غلام بھی دیے تھے اس میں تو ایک صاحب نے گھر میں دیکھا دینے کے لیے کچھ کا ایک قصبے میں ان کا ایک ہاتھ بھی کٹ چکا تھا ایک ہاتھ تھا ان کا تو وہ دینے کے لیے کچھ مزدوری کرنے نکلے کچھ کمانے کے لیے ایک یہودی کے پاس گئے اس سے انہوں نے کہا کہ کوئی اگر تیرا کام ہو تو میں کر دیتا تو مجھے اجرت دے دو اس نے کہا کہ میرا کچوروں کا باغ ہے اس کو تو پانی دے دے اور میں جس کی اجرت دے دوں گا تو یہ رات بھر پانی دیتے کنویں سے نکالنا ایک ہاتھ سے اور کنواں بھی یہ ڈھائی یا پانچ کلو والا تلو یا ڈالٹا کا ڈبا نہیں وہ ربڑ کا یا چمڑے کا جو ہوا کرتا تھا پرانے زمانے میں میری یاد میں ہمارے کنویں بربئی ہوا کرتا تھا اس میں زیادہ پانی آتا ہے آٹھ دس سے پانی آتا ہے اس کے وہ تھا چمڑے کا ڈول اور وہ ایک ہاتھ سے اس کو کھینچتے پھر رسیوں میں پکڑتے پھر وہی ہاتھ نیچے لے کر جاتے اور اس کو کھینچتے آپ اندازہ کریں کھجوروں کے جو باغ کو پانی دیا جا رہا ہے تو اس میں ساری دانت لگے رہے اور اس نے دیا کیا کھجورے اس نے مٹھی بھری اور ان کے ہاتھ پہ رہ. اب یہ وہ موٹی لے کر آ گئے سیدھے مسجد بھی آگے دیکھا ڈھیر لگا ہوئے ایسا سے کمتری میں مبتلا نے ڈھیر لگو مارو کبھی اس موٹی کو دیکھتے کبھی ڈھیر کو دیکھتے اور کونے میں بیٹھ کے رو رہے آمدور صلی اللہ وسلم نے پوچھا کیا بات بلایا ان کا حضور یہ بات ہے میرے گھر میں تھا کچھ انصاف کے لیے تو میں رات بھر مزدوری کرتا رہا یہاں نے مجھے یہ کجورے مگر میں کہہ رہا ہوں ان کجوروں کی یہاں کوئی حاجت نہیں اتنا مال پڑا ہوا ہے یہ کجوریں کیا کریں تو ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دلال کو بلایا اور کہا کہ یہ کجور ان سے لو اور اس پورے مال کے اوپر ان کو بخیر دو کہ ان کے تو پیار اللہ تعالیٰ ان کے خلوص کے عبد اللہ تعالیٰ اس سارے مال کو تو اس بھری ہوئی مسجد کے اس بھرے ہوئے شہر کا میار وہ مٹھی بھرے ٹھہرے تو اس لحاظ سے اللہ جانتا ہے کہ اللہ کم اور زیادہ کو نہیں دیکھتا اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تم نے کس قسم کے حالات میں خرچ کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی نے دس ہزار دے دیا وہ ملینر ہے وہ دس ہزار کی کوئی اہمیت نہیں لیکن ایک آدمی نے دس روپے دیے دو روپے گھنٹہ وہ ٹائم لگا کر کمپنیوں میں دو روپے گھنٹہ وہ ٹائم ہے سولہ پہ جائیں گے ہے کے نو روپیہ وہ آدمی پانچ گھنٹے تک خرید کر کے دس روپئے کی فیس کے لیے دے کے گیا ہے میرے لیے دس ہزار سے زیادہ افسر ہے اللہ کے نزدیک بھی اس کا قرضہ ہے اللہ اس کی مشقت کو اس خلوص کو دیکھ رہا ہے پیسوں کی کم اور جانا نزدار کو نہیں دیکھتا اللہ اللہ منظل حسنا کون ہے جو قرض دے اللہ کو کرز دے حسن اچھا کر وہ کرز جس میں احسان نہ جتلایا جائے اور دکھاوا نہ دکھاوا تو اللہ تو اللہ ہے خود ہمیں بھی پسند نہیں کوئی ہمیں دے ہزار یا پانچ سو روپے اور ہمارے دوست کو بتا دے کہ اس نے مجھ سے پانچ سو یا ہزار دیے تو ہماری ایگو پر قرض پڑی ہماری یہ نام ہو ہے اس نے بتایا کیوں یہاں تک کہ قرآن کی جو سب سے قویل آیت ہے آئے قرض کا لین دین کس طرح کرو تو سب سے طویل قرآن کی وہ آیت ہے ہم اس پر بھی عمل نہیں کرتے دو ہزار چار ہزار کسی سے مانگے اور وہ کہے کہ لکھتے حالانکہ لڑکا کل نہ ہو, ہو جائے زیادہ لکھو اس لیے کہ دوستی ٹوٹنے پہ آتی ہے نا تو تیس سال کی دوستی دو سو دن پر ٹوٹ جاتی وہ کہتا ہے میں نے واپس کر تو کہتا میں یہ دو سو میں دوستی ٹوٹ جاتی ہے تو تھوڑا ہو یا زیادہ لکھو لیکن ہم نہیں لکھتے کیوں یار میرے پاس اختیار نہیں ہے تمہیں اب میں دو گوار بلاؤں دو آدمیوں کو بتاؤں آدمی میں ادار لے رہا میں صرف دو آدمی ہوں تو ہماری کوشش بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ کسی کو پتا نہ دے. اور اللہ بھی یہی چاہتے تمہیں یہ پسند رہیں گے تم دیکھ لوگوں کو بتاؤ تو اللہ کو یہ کیسے پسند اللہ کیسے گوارہ کریں گے تم اس کے نام پر دو اور پھر شروع کا تو پھر ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دو فریج ڈائنس اگر نیوز میں فوٹو رہا تو اللہ کو اتنا دیا ہے تو قرض ہنسنا وہ ہے جس میں ایک ہاتھ دے رہا ہو اور دوسرے کو خبر نہ ہو ہمارے یہاں ایک شہر کے مشرم میں رہا کرتے تھے تو رنظان میں وہ صدقہ دیا کرتے تھے اب تو دار الگی کو وہ دیتے مدرسوں والوں میں اتنا چیز کیا لوگوں کو کہ لوگ سچوں کو بھی اب نہیں مانتے تو وہ آدمی کو پکڑ کے باہر لے آتے مہمان خانے میں بیٹھے ہوتے تھے اور بھی لوگ ہوتے تھے تو وہ اس سواری کو باہر لے آتے باہر اندھیرے میں لا کے جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے جو پیسے ہوتے اس کی گٹھی میں رکھ کے بند کر کے دے مجھے اس کو لوگ یہ ہے قرض ختم فا دہ لہ الم کری تو اللہ اسے بڑھا چڑھا کر دے گا اور اس کے لیے بڑا اکرام والا اجر یہ ہوگا کس دن بڑھا چڑھا کر ملے گا کس دن یوم والی جس دن مومن مات اور مومن عورتیں دیکھیں گی اپنے نوروں کو اپنے نور کو سامنے دوڑتا ہوا اور اپنے ہاتھ پر دوڑتا ہوا بشرا کو بڑی ہوا جنگل یا لنکاروں کا لینا بھی آپ بشارت ہو تمہیں آج کے دن یہ فرشتے ہوں گے جو تسلی دے رہے ہوں گے کہ تمہیں بشارت کو آج اس جنگ کی جس کے دامن میں نہرے بہتی ہیں تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے جہاں یہ ہے وہ بڑی کامیابی دنیا کا تو کتنا بھی جوڑا ہوا ہوئی لے جائے گا ارسل وہ ہے جو تم آ کے بھیجو اور تمہیں بڑھ چڑھ کر واپس ملیں گے یوم یا پون منافون مناسبات اللہ دینا امن ان درونا نقص اب اس میں تم جس دن منافق مرد اور مناسب عورتیں کہنے کیمان والوں سے کہ ہماری طرف پلٹ کر دے تو ہم بھی تمہارے دور سے کوئی فائدہ دن جب یہ تو دنیا میں اللہ کو چیت کر رہے تھے اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے یو خاج رن اللہ اللہ ان کے ساتھ وہاں کھیل کھیلے جاؤ بھائی اب اہل ایمان بھی چل پڑے یہ بھی چل پڑے اہل ایمان کے پاس تو ہے روشنی باقیہ تو پھیلا ہوا اندھیرا ان کے پاس نور کوئی نہیں نور تو ہوتا ہے ایمان کا عملے سالے کر یہ دونوں چیزیں ان کے پاس ہی نہیں لہذا اہل ایمان سے یہ کہیں گے کہ بھائی آپ آہستہ آستہ چلیں گا جس کے پاس لائٹ آپ کو پتا زیادہ جلدی چلتا ہے والا آدمی گاؤں میں اگر چل رہا ہو بارش میں بھی تو آپ کو پتا وہ جلدی چلتا ہے جس کے پاس نہ ہو وہ پھر یہی کہتا ہے آپ کے ساتھ طرح چلے گئے تو وہ تو جلدی چلیں گے یہ کہ باہر تو گرمی ہے ذرا جلدی چلیں جنت جلد میں پہنچے تو ویسے بھی اگر آدمی کو مل جائے بروانا جنت میں کہ اڑ کر پہنچ چل کر پہنچوں تو دور کی بات رہی آدمی کو یہاں لائسنس مل جائے تو کہتا ہے ٹیکسی نہیں مجھے اگر آپ سولہ مل جائے میں جلدی جا رہا خبر دوں ان کو لائسنس مل گیا تو یہ جلدی میں ہوں گے تو یہ ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارا انتظار کریں ہماری طرف دیکھیں تاکہ ہم آپ کے نور سے ہم بھی پیدا ہولر جو بھرا تم پھلتا میں شروع ان سے کہا جائے گا کہ پلٹ کر پیچھے چلے جاؤ وہاں سے دور لے آؤ اب کہنے والے نے یہ کہا کہ دنیا میں پلٹ کر چلے جاؤ کہ تمہارے بس میں ہے اس لیے کہ یہ نور ادھار نہیں ملتا کمایا جاتا تو یہ کے پاس میں نہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ کہاں یہ جا رہا ہے کہ جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں میدان حشت وہاں کوئی کھڑکی ایسی تھی جو ہم نے نہیں دیکھی جہاں سے روشنی آلات ہو رہی تھی تو ہم سیدھے ادھر آ گئے ہیں جیسے بات ہوئے بغیر امیگریشن کے کاؤنٹر پہ چلے جاتے تو وہاں سے پھر اٹنا پڑتا تو یہ سمجھیں گے ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے پڑھتے گے تو ان کے اور امام کے درمیان ٹھیک سے دیوار کھڑی ہو جائے گی اور وہ بَا باب اینوں بے حول اللہ باب تو ان کے درمیان ایک ایسی دیوار قائم ہوگی جس کا دروازہ ہوگا وا بینه فی الرحمه وا زائرهم من قبال العذاب اس دیوار کے اندر کی طرف تو رحمت جا تک ہوگی اور اس دیوار کے باہر کی طرف عذاب عزاب. ہی عذاب یہ نادون علم انکم ماکم یہ انہیں आवाज देंगे ندا دیں گے پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے ہم بھی کلمہ گوشت ہم بھی مندر میں جایا کرتے تھے ایک ہی محلے میں رہا کرتے تھے ایک ہی بس میں ڈیوٹی پر جایا کرتے تھے ایک ہی دفتر میں ہوا کرتے تھے الم نہ جی یہاں آپ بالکل ہمارے ساتھ ولاق ان لیکن تم نے اپنے آپ کو سیکھنے میں مبتلا کر دیا ان نما ہم فتنا کو بولا کتنا تم فضل تم, تُمْ؟ نے اپنے آپ کو خود مبتلا کیا کتنے سورج بکڑا میں فرمایا والا تو لپو والا تو, تو لپانوں دیکھو اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں والا تم کو بھی ایسی اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت جاؤ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت کے لوگ تو صحابہ اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ انصاف سے نے تم نے ہاتھ کھینچا ہے تو یہ نے اپنے آپ کو ہراست میں ڈال رہے ہو تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا ہوا تو آپ بس تم اور تم انتظار کرتے اب دیکھیں انتظار کا لفظ جو ہے وہ انتظار عربی کا لفظ ہے اور بھی عربی کا لفظ ہے لیکن اردو میں دونوں کے لیے انتظار بولا جائے انتظار تو وہ ہے کسی نے آنا ہے آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں ایئرپورٹ پہ کر رہے ہیں یا کہیں کسی ہوٹل پہ کر رہے ہیں یا کہیں دکان پہ یا گھر انتظار کریں یہ تو ہے وہ انتظار ویٹنگ طرف پس کیا ہے طرف پس یہ ہے کہ ایک, ایک آدمی کے سامنے دو آدمی لڑ رہے ہیں. ایک اس کا خسر ہے ایک اس کا بہنوئی ہے دونوں دو لڑ رہے ہیں آپ کو یہ سوچا کہ میں جو خسر کا ساتھ نہ دوں تو یہ جی بیٹی گھر بیٹھا لے اور دوسر کا ساتھ دیتا ہوں تو یہ میری بہن کو چھوڑ دے گا اب یہ فیصلہ کرنے کے درمیان یہ جو کلکولیٹنگ ہے یہ ہے سرپس اسے اس سے کوئی سروپار نہیں کے ان میں سے حق پر کون ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ میں کس کا ساتھ دوں کہ کم سے کم خطرے سے دو چار یہ ہے سر ایک آدمی کے میں دو آدمی لڑے وہ سوچ ہے اس سے میں نے اتار لیا وہ کا ساتھ نہیں دیتا سکتا نکالو کہاں سے اور اس کو کہتا اس ساتھ نہیں دیتا تو کو دی دی کے پیسے دیے ویزا لے کے میں کوئی نہیں ان میں سے جائز کون کرا ناجائز کر یہ کہ میں کس کا ساتھ سے کام نقصان یہ طرف انتظار میں رہے کہ دیکھیے کون والے بات ہے کس طرف میرا کام نقصان ہوتا ہے یہ ہے وہ طرف کچھ ورک تم شک میں مبتلا رہے اللہ ہے نہیں ہے رسول سچ ہے نہیں اسلام غالب لائے گا نہیں آئے مرنے کے بعد پتہ نہیں اٹھنا ہے نہیں اٹھنا خبروں سے کون پلٹ کے آیا مولوی کی بات نہیں اٹھائی سڑکوں کی بھرمار ہوتی ہے منافق اور منافق ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ شک میں مبتلا نہ ہو اور اتنی پہاڑ جیسی زندگی جو ہے یہ تو شک کے سہارے گزاری نہیں کرتے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر مناسب کے لیے اور کوئی سزا نہ بھی ہو تو وہ شک کی زندگی ہی اس کے لیے سزا کبھی رات کو سوتے میں کچھ تازہ تازہ ماتم ہو گیا تو اس کا ساتھی اس کا پلی اس کا کلاس کہ مر کے جوانی میں تو پھر ایک جھٹکا سا لگتا ہے آدمی کو ذرا وہ آپ ساتھی نہ ہو کہ مر کے بے روکنا ہی نہ ہو اب وہ چار دن پانچ دن سات دن نمازیں پڑھے گا ٹوپی رکھی ہوئی ہے اس نے بالکل اسلامی آئیے آٹھ دس دن کے بعد سرو کے تحرا کوئی نہیں لگتا ہے ایسا ہی ہے. اور لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں ہوٹلوں میں جا رہے ہیں کوئی قیامت نہیں آتی اب پھر شک کے ساتھ عمل کے اندر اس کا کام کبھی نہیں آتا تبھی اس کا کام آتا ہے جب یقین دل کے اندر سب تم شک نہیں چلا رہے شک بھی کر لے شک بھی عربی کا کرتے رینٹ بھی کر لفظ ہے فیس میں کوئی شک نہیں کو یا ہو نہ تو ان کو تم من شک کی لو کر تم میرے دین کے بارے میں شک میں نہیں اترا شک بھی اچھی کا لفظ ہے تو اللہ نے ریب کیوں استعمال ریب وہ شک ہے جو آرام نہیں کرنے دے کبھی یقین کی طرف ریب ہو جاتا ہے باقی ایسا نہ باقی قیامت ہو ہی نہیں رہے اور کبھی میں قیامت نہیں ہوتی شک میں مبتلا آدمی وہ شخص جو آرام نہ لینے دے چین نہ لینے دے تو یہ چیزیں تھک گیا دل پوش کے طور پر پیش پوچھ کے عالم دوبارہ بھی دنیا کو ٹارگٹ بنا لیا کم از کم ایک شخص کوئی تو ہو گئی نا اپنا دے بنائیں گے رشوتیں لیں گے موج کریں گے کم از کم برائی نہیں کرتا تو جب کوئی سے کرتا مناسب آدمی برائی بھی ڈٹ کے نہیں نا کرتا ادھر بھی تھوڑا سا منہ مارے کرا جائے گی نیک بھی ڈٹ کے نہیں کرتا جہاں بھی کشتی جو ہے جلاتا نہیں نیکی بھی کنارے کنارے کرتا وین سے نہیں آگ دلہ حرف لوگوں میں کچھ آتے ہیں جو اللہ کی مدد بھی کرتے ہیں. کنارے کنارے آسوبا ہے شاید تو ہے تو لیکن شاید یہ تجھے معلوم نہیں شاید پہ بھی موجیں اٹھتی ہیں خاموش دفع ہوتے ہیں چاہے وہاں شاید پہ کشتی جلد ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں جلانی پڑتی و مین سے نہیں یاد وا ارف مطمان نہ خیر مل گئی تو مطمئن ہو گئے وہ فتنا تو, تو ان کا اور اگر مصیبت پڑ گئی تو اپنے چہرے کے بعد لڑ گئی ایک صاحب آئے کو آج سے پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے جمع پڑھنے کے بعد رمضان کا مہینہ تھا کہ مولوی صاحب میں نے زندگی میں پہلا روزہ رکھا زندگی میں پہلا روزہ رکھا آج میرا بٹوا گم ہو گیا اس میں لسنس بھی تھا پٹاخا بھی تھا اور چار پانچ ہزار تین تو میں نے نیٹ شروع کی میرا نقصان شروع ہو اور اس کے بعد پتا چلا کہ اگلا روزہ نہیں رکھا ہوں ان کے ساتھی جو تھے روم میں جو وہ پہلا رات سے روزہ تھا تو یہ اصل میں اللہ تعالی مصیبت کے ذریعے فائدہ ہے دو نمبر مسلمان ایک طرف کر دیتا کچھ لوگ رنگ روٹی سے بھاگا تھے سوچ بھی ایسے نہیں رکھ لیتے اس کو مراحل سے گزارتی ایسے بنا وقوع قانون والا من جینے علی اسلامین لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اتنا کہہ دینے پر کہ ہم ایمانے آئے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی ہم آزما چکے ان سے بہنوں کو بھی اور ہم ان کو بھی آزمائیں گے ولا مند اللہ علیہ صدا کوال من, مَنَّ الفاظ بھی اور اللہ سجو کو سے الگ کر کے رہے گا غرض میں مصیبت آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنگلہ طالب اللہ ہم یہ دنوں کا الٹ پھیر کرتے رہتے کیوں کرتے رہتے ہیں؟ تاکہ اللہ مناسبوں کو الگ کرے آلام اللہ جی نہ تم میں خون دینے والے مجلو الگ اور چوری کھانے والے مجلو الگ کرنے مصیبت یہ کام کرتی ہے کوئی پلٹ گیا تھا نا الگ ہو گیا تھا یہ ہے اصل میں احتیاط اور یقین کا فرق وہ اگر کو ملک اور تمہیں دھوکہ دیا تمہاری تمناؤں نے شیطان کا کاروبار کیا وہ تمنا بیچتا آپ کو دینے کے لیے شیطان کے پاس کیا مزہ ہے تمنا زندگی بڑی تیری پڑی تیرا دادا چودہ سال کا ہو کے مرا تھا بہت بھی زیادہ بھی اگر وہ تو سو سال کو تمہیں ملی جائیں گی. یہ زندگی کی تمنا اور پھر زیرا سلام بھی جس کے تم نے کیٹرون کے سوٹ بھیجے وہ تو وہ کس بھی ہے جنت میں تمہیں بولا جائے گا اور پھر ساری سختی جو تھی وہ تو حضور نے برداشت کر دی ہے امت کی ہم نے تو بس ایسے چوکے چوکے جنت میں چلے جائیں نیم نیمے ہو یہ تمنا ہے جو شان بھیجتا اس نے کھل کر کہا تھا پرانے حقیم میں نے کہا تھا نا کیوں بنے اس لیے کہ اس میں آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا دشمن کن ہتھیاروں سے آپ پرواز کرنے والا ہے مانا ہونا ہو میں ان میں سمجھنا پیدا کروں گا اس کا پلازا ہے تیرا پلازہ بھی ہونا چاہیے اس کی کوسی ہے تیری کوٹھی بھی ہونی چاہیے اس کے گھر میں ڈبل ڈور فریج تیرے گھر میں بھی ہونا چاہیے اس کے گھر میں چھتیس گنج کا ڈن بھی وی میرے گھر میں بھی ہونا چاہیے سمجھنا بیچتا ہے جہاں تک کہ کا ڈیٹ سامنے پڑا ہوتا ہے وہ شاید جواب دے دیتے ہیں آدمی پھر رزت لیتا ہے پھر فراڈ کرتا ہے بینک پھر اسمگلنگ کرتا ہے والا وہ من والا او نہ پیدا کروں گا پھر گمراہ کروں گا تمہیں تمنایں دھوکے دیتی فلا جنت میں لے جائے گا فلا جنت میں لے جائے گا فلا کش بات فلا کش بات غربت کو حد جا امر اللہ وغیرہ کم بلاہ ضرور یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ تم انتظار میں رہے جس کا پاس نے ٹائم کا بے پیپر تمہارے ہاتھ سے لے لیا گیا اور تمہیں اللہ کے بارے میں ایک بہت بڑے دھوکہ باز نے دھوکہ بھی ڈال دیا کیا کام کہے گا وکال شیخان المنا خود جس دن وہاں فیصلہ چکایا جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وادل وَعَدَ <الْحَبِّ> اب دیکھیں یہ ہماری تکلیف بڑھانے کے لیے ہماری اذیت بڑھانے کے لیے تاکہ یہ وہاں جا کے ایک تو بات کی یاد دیکھنے کے لیے تو مجھے بتائے کھڑا یا میں مسجد کے سامنے کھڑا ہوں میں نے دھکے دیے میں مسجد میں نہ جانا بنایا تو روبو نہیں یا میرا کہاں علی آ کو من سلطان کے میں نے تمہیں دعوت دی رسول کی بھی یہ یہ کہ تمہیں پکڑ کر جنت میں لے جائے میرے جنہیں بھی میری طاقت یہ نہ کہ میں تمہیں پکڑ کے جہنم میں لے جاؤں رسول نے بھی تمہیں دعوت دی میں نے بھی تمہیں دعوت دی تمہارا بہت بہت شکریہ تم نے میری دعوت قبول کر لیتا جب تم لی میری دعوت قبول کی آپشن تمہارا تھا کاسٹنگ بہت تمہارا تھا کہ تم نے جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے فلا نو بولی مجھے گالیاں نہ دو وہ گالیاں پشتو والے بستوں میں دیں گے پنجابی والے پنجابی میں دیں گے اردو والے اردو میں دیں گے, گے. فلاں مجھے مر ملامت کرو لوم پوچھا تم تو علامت اپنے آپ کو کرو کیسا تمہارا تھا میں نے تو داد دی تھی ہو سجائی تھی مجھے کیا تھا ماملے. نبی نے بھی تمہیں دعوت دی تھی اللہ نے بھی وعدے کیے تھے ارشان ہو یادوں تمہیں دعوے دیتا جب تم دینے کی سوچتے ہو نا وہ کہتا ابھی تو کام بھی رہتا ہے ابھی تو کام بھی رہتا ہے مہینے گھر پر پڑا ہے اور تم کہتے دے دوں دنیا کی کوئی چیز خریدنے کے لیے آپ آزاد جائیں کبھی یہ سوال ذہن میں نہیں آئے کیا ہے کہ اگر آپ سوچیں گے ابھی نا کہ مہینہ کیسے گزرے گا تو مشورہ آئے گا تو فلاح دوست کس لیے ہے اس نے بھی آپ سے دو ہزار بزار دیا تھا آج لیکن دینے کے لیے ذہن میں نہیں آئے ارشہ مل فخر وسلہ ہو یا کو باپ اور اللہ تمہیں فصل کے کرتا ہے شیطان تمہیں مبرسی کے دراوے دیتا ہے اللہ کا مجھے دو میں بڑھا کر دوں گا شیتان کہتا ہے نہ دینا مبرث ہو جاؤ گے فیصلہ تمہارا ہے کس کی بات میں یقین کرتے ہو تم اللہ کی مانگتے ہو یا شیطان کی مانتے ہو تو تمہیں اللہ کے بارے میں بہت بڑے دھوکہ بعد نے دھوکے میں ڈالے رکھا اللہ بڑا وہ پورا نہیں جنت بنی کس کے لیے ہم گلے والوں کے لیے اور پھر یہ کہ جہنم میں بھی جل کے آ جانا تو جنت نہیں ہے ایسے کہتے ہیں جہنم میں جل کے جانا ہے جیسے پی آئی اے سی سی کے ذریعے نہ ذریعے جانا تو ایسے سمجھ لیا جہنم یہ ہے اصل میں شیطان کے بحر اللہ کے بارے میں چلے کہے گا اللہ بڑا بھول رہی گناہ کروانے کے بعد کہے گا آپ خود تمہارا کچھ یہ اس کے درابے بھی ہیں یہ اس کے دھوکے بھی خَلُ وَلَا مِنَ كَفَرُ تم سے فضیا لیا جائے گا نہ اپیل کی اظہار دے دے ایکسٹرا چارجیز دے دے آج نہ تم سے فزیا لیا جائے گا نہ سے ما واہ کم نار دیا کو تمہارا ٹھکانا آگ ہے کوئی تمہاری مولا ہے تم نے کسی کو مولا بنایا ہی نہیں تھا میں تو کہتا رہا کہ اللہ تمہارا مولا ہے جانے کا بھی اندر اللہ ماحول اللہ تھی رہا مانوں اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے وہاں مولا لہوں <لَهُم> کافروں کا کوئی مولا نہیں یہ بات نے آئے قور وزر میں اس نے کہا تھا کہ ہمارا لاس ہے تمہارا لابھ کوئی نہیں حضور نے عمرے فاروق سے کہا تھا کہ ان سے کہو کہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی تو آج تمہارا مولا یہی آگ ہے وہ بیسل مشیر اور یہ بہت برا ٹھکانا ادمیاں نے لوگوں کے لیے ذکر وہ نرح ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے ان کے دل ڈر جائیں کاپ جائیں یہ سن کر بھی کہ اللہ نے بلایا راج خود چلنے کی اپیل کی اور جو متینے کی کافیت ہے وہ تمہارے سامنے ہے اس کے باوجود تمہارے دل میں کوئی خیال نہیں آتا یہ کیسا کلمہ ہے جو تمہارے اندر انسپائر نہیں ہوتا بلا یا کون و کلو کتاب ہم ان قابلوں کا پال آ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہیں کتاب دی گئی یعنی یہودی اور نثارہ پھر ان پر ایک مدت گزر گئی جو مدت بھی کوئی نہیں گزری ابھی رسول تمہارے اندر موجود ہے کتاب ابھی نازل ہو رہی ہے اس کا تجمہ بھی نہیں ہوا اور تمہاری حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہود کے برابر جس طرح وہ پیسے سے محبت کرتے اس طرح تم پیسے سے محبت کرتے واقع سیر امن سے اور ان لوگوں کی اکثریت فاصل ہے یعنی یہاں جان لو کہ اللہ زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر نامیدی نا کوئی نہیں اگر ہدایت لینا ہو تو اللہ کے یہاں کوئی لیک نہیں کوئی دیر نہیں جو جس وقت پلٹ کر آ گئے یہاں کا کہ اگر نبی کے چہرے کو لو لان کر کے بھی آ گئے پلٹ کر بھی اس کے یہاں چائے بتا ہے اللہ کی تلوار بن گیا گد بھائی کو بلایا تم چاہتے ہم نے تمہارے لیے آیات بیان کر دی ہے اگر تم اقل سے کام لو یا تاکہ تم عقل سے کام لو یا شاید کہ تم عقل استعمال کرو صدین اور مصدقات والا ہم آج کریے بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اب اس میں دیکھے سورت میں ہر جگہ منافع اور منافقات اور مومنین اور مومنات اور یہاں مصدقین اور مصدقات مرد اور عورت کو الگ الگ بیان کیا جاتا عام طور پہ جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دعوت دیتا ہے تو اس میں ایمان ایمانواریاں خود بخود شامل ہوتی لیکن جہاں زیادہ زور دینا مطلوب ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ دونوں کو الگ الگ دکھا دیتا اس میں صدقہ دینے میں اگر عورت مرد کا ساتھ دے ظاہر وہ کمای تو نہیں کرتی لیکن وہ اگر مرد سے کہہ دے کہ تم اللہ کی راہ میں دے دو تو اتنے خوشبو و خشو سے دیتا ہے اور اتنے صدقے کے دل سے دیتا ہے پتہ نا گھر میں گڑبڑ نہیں ہو اگر اس کی مرضی کے خلاف دے دے تو اگر پہلے وہ ہفتے میں چار دن دال پکاتی تھی دو دن وہ گوشت پکاتی تھی پورا ہفتہ گوشت پکانا ہے تاکہ یہ کہے کہ میرے پاس پیسے مک دیں اور میں کہوں کہ کیوں دیے نے تمہیں کہا تھا ابھی مہینہ چار پر پڑا ہوا ہے لہذا آدمی ان صدر سے اسی وقت دیتا ہے جب بیری بھی, بھی یہ کہہ کہ کے کوئی بات نہیں کہ تب آ بھی گئی تو اتار لیں گے آج تک بوکا کو ہی مرا تو ان کا صدقہ یہ ہے کہ یہ اپنی شوہر کو آمادہ کریں صدقہ دینے پر اور اللہ کو قرض دینے والے بہترین قرض ان کے لیے بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے اجر بھی بہترین ولہزین امن ابلا اور رسول الاقصیب ال شہدا جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر یہ وہ لوگ ہیں جو صدیق بھی ہیں اور چہادہ ہیں اپنے رب کے لئے اب یہاں کاخ بھی ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ رک جائیں اور سوات لان بھی ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ملائیں یہاں صحابہ میں اختلاف ہے دو تفصیلیں پہلی تو یہ کہ یہاں وہ لائق استعمال وہ لوگ جو اللہ پر اور پر ایمان لائے وہ سدید یہاں ایک جملہ مکمل ہو گیا وشواد اندر اپرو من اور شہیدوں کا ان کے رب کے یہاں نور بھی ہے اور اجل بھی ہے یہ الگ جملہ ہے شہید الگ ہے لیکن باد کہتے ہیں کہ یہ استقبار یہ دونوں ایک ہی جملے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور پر ایمان لائے وہ لوگ صدیق جیت اور چہاگائیں ان کے رب کے یہاں کے لیے اجر بھی ہے اور نور بھی ہے لہٰذا انہوں نے یہاں دونوں سہولتیں رکھ دی ہیں آپ رک بھی جائیں تو بھی جائز ہے نہ روکیں تو بھی جائز ہے اللہ تین کا فاروک ابو پے آیات نا جنہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا اب دو چیزیں آئیں وکر جب کفر کر دیا تو جٹلانا کس کو کر؟ فر یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے وقت یہ ہے کہ مانتے تو ہیں عمل نہیں کرتے یہ تقزیب ہماری یہ بھی پتا ہے کہ مرنا ہے اتنا ہے حساب کتاب ہونا ہے یہ سارا کچھ لیکن عمل میں یہ چیز نہ آئے تو یہ تقزیب جنہوں نے انکار کر دیا بالکل اور جنہوں نے تقسیب کی مان کر بھی نہ مانا یہ اس سے شدید ترین زمرے میں آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جہنے. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے فروغار ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اپنی دنیا کو آخرت کے لیے کماتے ہیں اور آخرت ہی کو مقصد رکھتے ہیں وہ آخر واوانگار